میں اریدن میں ارید این اللہ و تلمتی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اختیارات خود متعین کیے ہیں اور جس چیز میں انسان کو اختیار ہے اسی مسئلے میں اس سے سوال بھی ہے یہ اختیارات کی تقسیم اللہ نے اپنی حکمت کی بنیاد پر کی ہے اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اس نے اپنے ہی اختیار میں رکھے ہیں کسی انسان کو کسی مخلوق کو اس میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دی ان اختیارات میں سے وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماں ہیں نام ہیں اور اس کی صفات ہیں ان ناموں کا اور ان صفات کا جو معنی ہے وہ کسی بندے کے پاس کسی مخلوق کے پاس اس کی ذرہ برابر بھی کیفیت موجود نہیں ہے اب بات کو ذرا سا آگے لے کر چلتے ہیں جو اصل مقصد کی بات ہے انہی اللہ تعالی کے ناموں میں سے دو نام اللہ تعالی نے خاص طور پر اپنے لیے ذکر کیے ایک ہی مطلب ہے ایک ہی مفہوم ہے لیکن ناموں کا انداز مختلف ہے ایک ہے اللہ کا نام رازق اور ایک ہے رزاق یہ اختیار اس نام کا معنی اللہ نے بندے کو ذرہ برابر بھی عطا کیا ہی نہیں اور یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے میرے اختیار میں اگر ہوتا تو میں انسانیت کو بھوکا مار دیتا کیونکہ میرے اندر اتنی ہرس اور لالچ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کوئی خیر ہے اس دنیا میں جو کوئی بھلائی ہے جو کوئی اچھائی ہے جو کوئی نعمت ہے وہ صرف مجھے آ کر ملے میں اسے اپنے قبضے میں لے لوں اور کسی کو کچھ نہ ملے لیکن وہ رازق ہے سب کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کرتا ہے دینے والا رزق رزاق ہے بہت زیادہ رزق دیتا ہے ضرورت سے زیادہ بھی دیتا ہے انسان کی سوچ مانگ طلب سے بھی بڑھ کر دیتا ہے بلکہ جو اس کی حیثیت اور اوقات ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر اسے دے دیتا ہے یہ تقسیم بھی اس کی حکمت اور عدل کی بنیاد پر ہے کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے اللہ فضل فض على بادن فر الرزق اللہ نے یہ تقسیم تو کی ہے تم میں سے کسی کو کسی پر جو فوقیت دی ہے رزق کے معاملے میں یہ اسی کا فضل اور کرم اہم یکسمون رحمت ربن قسم نہ بہین معیشت اہم فی الحیات دنیا کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں یہ وہ رحمت کا ذکر ہے اس جملے کے اندر جو اللہ تعالی نے اپنے اوپر ایمان قرآن کے نزول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی اور کو رسول بنا دیں ان کی مرضی کے مطابق قرآن میں احکامات نازل کریں ان کی مرضی کے مطابق شریعت دیں ایسا نہیں ہو سکتا نہ قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ہم نے ان کی معیشت کو ان کے کھانے پینے کے معاملات کو اسباب کو کمانے کے طریقوں کو تو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے ایک ہی کاروبار ہے ایک ہی کاروبار ہے آپ تو ماشاء اللہ سے اس علاقے میں ایسے رہتے ہیں جہاں اکثر یہاں پہ کاروبار چلتے ہیں کھانے پینے کی ایک میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں ایک ہی کام ہوتا ہے ایک ہی طرح کے کھانے ہوتے ہیں ایک ہوٹل پر رش ہوتا ہے دوسرا ہوٹل والا فارغ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایک ہی دکان ہے دونوں ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں ایک کے پاس رش ہے دوسرا فارغ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی وہی چیز بیچ رہا ہے وہ بھی وہی چیز بیچ رہا ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے کمال اس کو دینے والا اللہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رازق بھی ہے رزاق بھی ہے تو اس کی یہ رازق اور رزاق والے جو نام ہیں ان کے اندر جو رزق دینے کی جو صفت پائی جاتی ہے اس کو سمجھنا میرے لیے ایک مسئلے کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے اس سے ایک مسئلہ آج مجھے سمجھ میں آئے گا اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ پورا مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رازق اور رزاق کیسے ہے وہ اللہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے جو بھی اس دنیا میں آتا ہے جو بھی اس کے رزق کا بندوبست ہمیں دنیا کا اللہ نے بتایا ہے دنیا سے باہر کیا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں کس کو کیسے رزق مل رہا ہے وہاں کون سی مخلوقات آباد ہیں یہ سر کا درد اللہ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہماری عقل سے باہر کی چیز ہے ہماری سمجھ سے باہر کی چیز ہے ہمیں اللہ نے ہماری اوقات میں رکھا ہے تو یہ جو دنیا کا نظام ہے اس نظام میں اللہ تعالیٰ ہر وکد بط اللہ تحمل رزقہ اللہ ارزکہ ویا کو اس زمین پر چلنے والا رینگنے والا اڑنے والا کوئی بھی پرندہ ہو جانور ہو کوئی بھی انسان ہو کوئی جن ہو کوئی شیطان ہو کوئی بھی مخلوق ہو رزق اسے اللہ نے فراہم کرنا ہے رینگنے والی کوئی بھی چیز ہے اللہ نے فرمایا کہ پہلی آیت میں ذکر تھا کہ اللہ نے اسے رزق دینا ہے اس آیت میں ذکر ہے اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ اسے رزق فراہم کرے گا اسے رزق دے گا اس رزق کی تقسیم میں اللہ تعالی نے ایمان اور اطاعت کفر اور انسیان کا پیمانہ مقرر نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی پہلے ایک دعا کی کہ اللہ یہ جو نبوت ہدایت تو دے رہا ہے میری اولاد کو بھی عطا کر دینا سورہ بکھرا میں اللہ نے فرمایا قال علیہ انعال وحد الظالمین ظالموں کو یہ چیز ملا نہیں کرتی پھر دعا کرنے پر آئے جب رزق کی تو کہنے لگے وعلیہ ابراہیم اللہ اس شہر کو مکہ کو امن والا شہر بنا دے جو داخل ہو وہ امن میں جو یہاں پہنچ جائے اس سے سکون نصیب ہو جائے ورز و لہم مینت یہاں رہنے والوں کو ایسا رزق عطا کر ایسی فراوانیاں عطا کر ایسا تیری طرف سے معاملات ہوں کہ ان کی سوچ اور گمان سے بھی باہر ہو کیونکہ وہ جنگل ہے اور جنگل بھی ایسا کہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں کچھ اگ بھی نہیں سکتا چند جھاڑیاں ہیں درخت ہیں کوئی رزق کا وہاں پر اس زمین میں بندوبست نہیں ہے پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے پانی کا بندوبست بھی رب نے کیا اور رزق تو وہاں وہ انسان کو آج ملتا ہے جو دنیا کے شاید کسی ملک کسی علاقے کسی شہر میں وہ سب ایک ہی وقت میں دل... موجود بھی نہ ہو ہر قسم کا پھل ہر قسم کے کھانے ہر قسم کی چیز اس شہر کے اندر موجود ہے کہنے لگے اللہ اس شہر والوں کو رزق تو فراہم کر ورزم دینا اس کو کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے ہر ایک کو نہ ملے کیونکہ پہلی دعا سے پہلے مسئلے سے سبق حاصل کر لیا تھا لا لال ظالمین یہ ہدایت جو ہے یہ نبوت اللہ تعالی نے فرمایا ظالموں کو میں عطا نہیں کروں گا تو انہوں نے کہا یہ رزق بھی پھر دعا کرتے ہوئے ادب ہو اللہ سے اس رزق کا جب سوال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اہل ایمان کے لیے ہی ہو اللہ نے فرمایا کالا منگا فرا فہمت حل جو کافر بھی ہوگا میں اسے بھی رزق عطا کروں گا اسے بھی ملے گا لیکن بہت تھوڑا ملے گا وہ تھوڑا کتنا ہوگا وہ تھوڑا اتنا ہوگا کل متعدد دنیا قلیل اس کو ساری دنیا بھی اگر مل جائے وہ بہت تھوڑی ہے فہمت خلیلہ تم ماتر روح الادا بنار پھر اسے کل قیامت کے دن جہنم میں داخل کروں گا وسلم کا فرمان ہے کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر زیادہ صبر کرنے والا نہیں یسما من الله کس طرح صبر کرنے والا کہ وہ انسان ایسی باتیں سنتا ہو وہ شخص ایسی باتیں سنتا ہو جو باتیں اللہ اپنے متعلق مخلوق سے سنتا ہے کوئی اس سے بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ سے ہے ہی نہیں کہ ایسی ایسی باتیں سن کر بھی کسی پر رحم کر دے اللہ تو وہ ہے ید دعل اللد یہ انسانیت وہ ہے جو اس کے لیے اولاد بنا کر بیٹھی ہے حالانکہ اللہ نے کہا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے یہ اللہ کا شریک بھی بناتے ہیں اللہ کی اولاد بھی بناتے ہیں سم میں یو پھر اللہ تعالی انہیں معاف بھی کرتا ہے اور انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے یہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں اور پلٹ کر اللہ انہیں رزق عطا کر رہا ہے رزق سے محروم نہیں کیا یہ اللہ کی ایک عجیب تقسیم ہے رزق دینے میں ایمان اور کفر کا اس نے فرق نہیں رکھا جو آئے گا جو اس زمین پر پہنچے گا اللہ نے اپنی ذمہ داری رکھی ہے رزق اس کو ملے گا رزق دینے کے اس کے انداز بھی مختلف ہیں طریقہ کار بھی مختلف ہے جو انسان کی عقل و سمجھ سے بھی باہر ہے کیسے انسان تک اس کا رزق پیدا کرتا ہے پھر پہنچاتا کس طرح ہے یہ دو الگ الگ فلسفے ہیں ایک ہے اس کے رزق کو پیدا کرنا ایک ہے اس تک اس کے رزق کو پہنچانا یہ بھی ایک تفصیلی مسئلہ ہے اس کی صرف دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ورنہ گفتگو اس پر ہو تو بہت طویل ہے اللہ تعالی نے فرما غلومات اللہ ہر چیز سے اچھی طرح سے واقف ہے کوئی پتا زمین پر گرتا ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے کتنی دیر وہ ہوا میں رہے گا کتنی دیر بعد وہ ٹوٹے گا کتنا وہ ڈولے گا کس طرح زمین پر گرے گا ہر قسم کی کیفیت سے وہ رب تعالی واقف ہے ولا حبت في ظلمات الارض زمین کے اندھیروں کے اندر جو چھوٹا سا بیج اور دانا تم بوتے ہو اپنے کھانے پینے کے رزق کے سامان نکالنے کے لیے وہ دانا جب زمین کے اندر جاتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے یہ دانا کتنی دیر زمین میں رہے گا کتنی دیر بعد پھٹے گا اس سے زمین سے کیا چیز باہر نکلے گی کون سا پھل نکلے گا اس کا ذائقہ کیسا ہوگا یہ پھل کتنے دن بعد اس شاخ سے उतरेगा کتنے دن بعد اترنے کے بعد یہ کس طرح مارکیٹ میں پہنچے گا کس طریقے سے جس کے نام کا یہ رزق ہے اس تک پہنچے گا اور کس طریقے سے وہ کھائے گا کس انداز میں وہ یہ ہضم کرے گا یہ اس کی ایک تفصیلی بات ہے رزق دینے کے انداز اور ذرائع وہ عجیب عجیب ہیں اس کے وہ تو انسان کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہے اگر اس پہ آپ نے کوئی تجزیہ کرنا ہے کوئی غور کرنا ہے کچھ جاننا چاہتے ہیں کچھ نہیں ابھی نماز کے بعد آپ نکلیں اپنے کاروبار کام کاج پہ جائیں گے شام تک اپنی زندگی پر صرف یہ غور کر لیجئے کہ میرے پاس جو رزق آیا ہے میری جیب میں جو پیسے آئے ہیں اللہ نے کس انداز میں کس طریقے سے مجھ تک پہنچائے ہیں کیا میں اس رزق کے قابل ہوں کیا میں نے کوئی محنت کی ہے کیا میں اس کا حل ہوں کیونکہ محنت تو مجھ سے زیادہ کئی اور لوگ ہیں جو راستے پہ خاک چھان رہے ہیں جو مجھ سے زیادہ محنت اور مزدوری کر رہے ہیں انہیں اس انداز کے شانہ قسم کے رزق تو نہیں ملا کرتے اب اس سے مزید آگے بڑھئے اب ہے رزق پہنچانے کے جو انداز ہیں جو میں جی رہا ہوں میں رہ رہا ہوں میں کھا رہا ہوں میں پی رہا ہوں یہ میرے لیے لیکن کچھ موقعے ایسے ہوتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو جب رزق پہنچاتا ہے تو وہ انسان کے نا بس میں ہوتا ہے کہ وہ رزق پیدا کر سکے وہ لا سکے وہ خرید سکے وہ کما سکے اگر لا بھی سکتا ہے تو وہ پہنچا نہیں سکتا کھلا نہیں سکتا نگلوا نہیں سکتا اس کی مثال میں صرف آپ کو یہ دوں گا کہ انسان جب انسان کا وجود اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے وجود ہم میں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ نے اس زاویے سے بھی اپنے چار نام ذکر کیے ہیں ایک نہیں ہے چار ہیں الخالق الخلاق الباری المصور وہ پیدا کرنے والا ہے بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے نئی نئی چیزوں کو بغیر مثال اور بغیر کسی انداز کے پیدا کر دیتا ہے ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کر کے پھر ان کو خوبصورت شکلیں بھی عطا کرتا ہے انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے وہاں پر سانسیں پہنچانا اس کا دل دھڑکانا اسے بنانا بنانے کے بعد اسے رزق پہنچانا دنیا کا کوئی سسٹم کوئی طریقہ کار کوئی انسان کوئی مخلوق اس چیز پر قادر ہے ہی نہیں اس وقت انسان کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے جو اس انسان کے ماں اور باپ ہیں وہ چاہے کتنے ہی مشفق اور رحیم ہو اس پر کتنے ہی مہربان ہو لاکھ کوشش کر لیں کہ ہمارے بچے تک یہ غذا پہنچ جائے اس انداز میں کر کے دیکھ لیں نہیں پہنچ سکتے جو رب چاہے گا جس انداز سے چاہے گا جو اس نے سلیقہ اور طریقہ بنایا ہے اسی انداز سے اس بچے کو رزق ملے گا جس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا اس وقت بھی رزق پہنچانے والا اللہ ہے اور اس موقعے پر جب بچہ ایک سو بیس دن چار مہینے کا ہوتا ہے تقریباً اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے وہ فرشتہ آ کر اس بچے میں روح پھونکتا ہے اس کی دل کی دھڑکن شروع ہوتی ہے اس میں روح آ اب اس کو پورے نفس کے پوری جان کے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں یہاں سے جب اس بچے کو حقوق حاصل ہوتے ہیں تو یہ فرشتہ آ کر صرف اس میں روح نہیں پھونکتا اللہ نے جو اس کے لئے اصل تقدیر میں فیصلے لکھے ہوتے ہیں لوہے محفوظ میں اس انسان کے لیے اب وہ لوہے محفوظ کی تقدیر فرشتہ الگ سے آ کر ظاہر کرتا ہے الگ سے لکھتا ہے یک تب رزقہ اس انسان کے لیے اس بچے کے لیے اس کا رزق لکھا جاتا ہے یہ کیا کھائے گا کتنا کھائے گا کب کب کھائے گا اس انسان کا مرنا لکھتا ہے کتنا عرصہ اس دنیا میں جیے گا اس انسان کی شقاوت اور سعادت لکھتا ہے یہ انسان کس طرح کے اعمال کرے گا سعید ہوگا نیک لوگوں میں سے ہوگا یا شقی ہوگا یہ تفصیل لکھ دی جاتی ہے اس کا رزق لکھ دیا گیا اب اس کا جو رزق لکھ دیا گیا اس کو وہ رزق مل کر رہے گا امام بحقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اللہ کے وسلم کے فرمان نقل کیا ہے شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صوب لذک من, من الموت اگر انسان اپنے رزق سے اس طریقے سے بھاگنا شروع کر دے جس طریقے سے اپنی موت سے بھاگتا ہے کوئی بھی انسان ہم میں سے باہر سڑک پہ جا کر تیز رفتار آتی ہوئی گاڑی کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا مر جائے گا کوئی بیماری آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے بھاگتا ہے علاج کروانے کے لیے موت کے اندر موت کے منہ میں گھستا نہیں یہ موت سے بھاگتا ہے ایسے انسان بھاگنا شروع کر دے اپنے کام کاج کو کاروبار کو چھوڑ دے دکان کو تالا لگا دے کہ میں نے کچھ نہیں کمانا میں کمانے جاؤں گا ہی نہیں تو ادرکا ہو رزق کمائی ادرکول موت اس کے نصیب میں جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جس طرح اس کے لیے موت لکھی ہوئی ہے آ کر رہے گی اٹل فیصلہ ہے کہیں بھی ہو موت اسے آ کر رہے گی چاہے کسی گاڑی کے آگے آتا ہے پانی میں ڈوب کر غرق ہوتا ہے نہیں ہوتا آگ میں جلتا ہے نہیں جلتا ہے بیمار ہوتا ہے نہیں ہوتا اپنے آپ کو صحت مند فٹ فاٹ بالکل درست رکھ کے زندگی گزارتا ہے موت پھر بھی اسے آ کر لے گی یہ انسان گھر میں دبک کر بیٹھ جائے جو رزق اس کے لیے نصیب میں مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ پہنچا کر رہے گا بند دروازوں کے اندر بھی پہنچائے گا اگر اس کے لیے لکھا ہے اللہ نے کیسے رزق ملے گا کلا دخلا علی حضرہ رزقا عیسیٰ السلام کی والدہ ہے مریم زکری علیہ السلام کے پاس پرورش میں دروازے کے اندر گھر کے اندر انہوں نے بند کر دیا آ کر دیکھا وہ رزق کھا رہی ہیں جو نہ اس علاقے کا ہے نہ اس موسم کا پھل ہے یا مریم و اللہ علیہ کہاں سے یہ آ گیا خالت ہوا منہ یہ اللہ نے مجھے رزق عطا کیا ہے ان اللّہ یرزمََ یشہ بغیر خساب اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ رزق جو آپ کے اور میرے مقدر میں جس انسان نے اس دنیا میں آنا ہے اس کا وہ لکھتا ہے بندوبست کرتا ہے کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا یہ اللہ نے ہمارے ذمے مقرر کیا ہی نہیں ہے جو بات میں نے شروع میں کی تھی اختیارات کی وہ اختیار مجھے اللہ نے دیا ہی نہیں ہے میں اگر اپنے بچوں کا باپ ہوں میرے پاس اولاد ہے آپ بھی اولاد والے اکثر آپ میں سے موجود ہیں آپ کی اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے کہ اولاد کے لیے کما کر آپ نے لے کر آنا ہے اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے لکھا ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اسے عطا کرے گا یہ نہ سوچیں کہ وہ کہاں سے کھائے گا کیسے کھائے گا یہ اللہ نے کرنا ہے وہ جیسے کھائے گا جہاں سے کھائے گا وہ رزق اللہ آپ تک پہنچائے گا کہ آپ گھر پہ اسے لے کر جائیں یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی اور اس پر اجر بھی ہے اب پوری اس گفتگو کا جو اصل مقصد تھا میرا بات کرنے کا وہ مقصد یہ تھا کہ یہ رزق اللہ نے جب اپنے ذمے لے لیا ہے اور وہ طرح طرح کے انداز سے طریقوں سے انسان کی سوچ اور سمجھ سے باہر سے انسان کو رزق عطا کرتا ہے اور اس انداز میں اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ رزق جو ہے وہ تم سمجھتے ہو زمین سے تم نکالتے ہو زمین سے تم اگاتے ہو خود تم محنت کرتے ہو یہ بات تمہیں ظاہری نظر آتی ہے یہ تم ظاہری دیکھتے ہو کہ یہاں سے تم نے رزق نکالا ہے حقیقت کیا ہے وفس سما ای رز کو کم تمہارا اصل رزق آسمان میں ہے فیصلے وہاں ہوتے ہیں بتایا وہاں سے جاتا ہے کہ کیا کھائے گا کتنا کھائے گا اس کا رزق اس تک کیسے پہنچے گا رزق وہاں سے فیصلے طے ہو کر آتے ہیں وہاں سے اترتا ہے آسمان سے بارش جو ہوتی ہے اس بارش کے ذریعے سے تمہیں رزق ملتا ہے آسمانوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں اب یہ معاملات زمین پر حل کرنے والے نہیں ہیں یہ معاملات آسمان پر ہوں گے اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر یہ ہے مسئلہ ربوبیت کا اب تک جو میں نے بات کی تھی ہے ربوبیت کی اور مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں آج تک بہت کم لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے ربوبیت کے معاملے میں اللہ کے اس مسئلے میں ٹانگ اڑائی ہے اللہ کے ان معاملات کے اندر اعتراض کیا ہے انکار کیا ہے کیڑے نکالے ہیں انگلیاں اٹھائی ہیں یا اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے آئے ہیں جن کو نام بھی کوئی فرقے کا نام بھی نہیں دیا گیا عام طور پر جن لوگوں نے اللہ کے خلاف باتیں کی ہیں اللہ کے معاملات میں مسائل میں گھسنے کی کوشش کی ہے وہ ہے الوحیت کے معاملات عبادت کے معاملات ربوبیت اللہ تعالی رجب دینے والا ہے ان معاملات میں بہت کم لوگ آئے ہیں افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں اور پھر ہم اللہ کے اس مسئلے کے اوپر اعتراض کرے چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ سوچ سے ہو چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو اور پھر ہم نسل کشی کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دیں اس قسم کی پابندیاں ہوں کہ بچوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے مسئلہ بیان کرنے کا میرا نہ میری عادت ہے نہ یہ ممبر اس چیز کا متحمل ہوتا ہے کہ ہم حکومت کے ان معاملات کو اس طریقے سے اٹھا لیں یہ حکومت کا جب تک معاملہ تھا, تھا یہ پہلے بھی اٹھے آگے بھی اٹھتے رہیں گے ان اس مسئلے میں کچھ ہو نہیں سکتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا تکلیف نہیں تھی ہمیں حکومت اپنی باتیں کرتی ہے کرتی رہے یہاں سے ہم اپنی معاملات جو ہیں وہ اللہ جو ہے وہ اس اعتبار سے اپنے معاملات چلائے گا لیکن دکھ اس بات کا ہوا کہ چند لوگ جن کے چہروں پر داڑیاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو دین سے منسلک بھی سمجھتے ہیں اس قسم کے معاملات کو جب دینی لبادہ اڑا کر دین کی چادر کے اندر جب پیش کرتے ہیں تو سادہ لوگ مسلمان اسے دین سمجھ بیٹھتے ہیں کیونکہ دین کے نام پر تو لوگوں نے سود تک کو اسلام کا نام دے کر بیچنا اور کھلانا پلانا شروع کر دیا اسلام کے نام پر تو حرام کاری کو بدکاری کو بھی اسلامی نام دے کر جائز قرار دے دیا گیا تو یہ چیز بھی ایک خطرہ ہے کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس چیز کو سامنے لا کر اگر اسلام کا لباسہ اڑا دیا گیا اسلام کا نام دے دیا گیا تو یہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی یہ فکری ایک جنگ ہے اب یہ ربوبیت میں نہیں رہی اب یہ الوحیت میں بھی داخل ہوگی یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والی بات ہے ولا تخت اللہ من املاک خشیت املاک یہ دو طرح کے الفاظ فرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے ہیں اپنی اولاد کو املاق رزق فراوانی ان چیزوں کے ڈر سے قتل مت کرو مسئلے کو پہلے باریکی سے سمجھیں اس مسئلے کی نوعیت ذرا سی ناز ہو ہے بسا اوقات انسان ایسے معاملات میں ہوتا ہے کہ اسے اولاد کے متعلق ضرورت نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہوتی خطرات ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں ان مسائل یہ چیزیں سب چیز الامور بھی مقاصد دیا جو آپ کی نیت ہوگی جس طرح کا آپ کا مقصد ہوگا اس طریقے سے آپ اگر ذریعہ اپنائیں گے وہ ذریعہ بھی اسی مقصد کے تحت ہو جائے گا مثال کے طور پہ ڈاکٹر نے آپ کو صحت کے متعلق آگاہ کر دیا کہ یہ عورت ماں بننے کے لیے اس وقت اس کی پوزیشن نہیں ہے کمزور ہے اولاد ہوگی کمزور ہوگی یہ ایک اندیشہ اور خدشہ ہے اور اگر قوی خدشہ ہے تو اس مسئلے میں روک تھام ہو سکتی ہے کوئی حرض کی بات نہیں صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنے عزل کے متعلق انہوں نے اس قسم کی باتیں سوالات کیے یہ روک تھام کے لیے میں زیادہ مسئلے کی تفصیل کو زیادہ کھلے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال ان سے کیا ایک بات یاد رکھو جس انسان نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گا تم کچھ بھی کر لو وہ پیدا ہو کر رہے گا اللہ نے بغیر اسباب کے بھی اولادیں انسان پیدا کی ہیں تو پیدا ہو کرنے پر خاطر ہے تمہارے حفاظتی تدابیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر کسی وجہ سے یہ وجہ اگر صحت کی ہے کوئی ضروریات کی ہے اور پہلے ہی اس قسم کا پہلے ہی اس قسم کا تحفظ اختیار کر لیا جائے پہلے تو درست کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر بچے کا وجود کسی بھی شکل میں پیدا ہو چکا ہے کسی بھی شکل میں اس کے بعد علماء کے پاس یہ مسئلے آتے ہیں یہ یہاں کے نہیں بڑے بڑے علماء کے میں نے اس مسئلے میں فتوے پڑھے ہیں دلائل بھی پڑھے ہیں اس کے بعد اگر تبھی بھی اندیشہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر یہ بچہ آگے بڑھا اس کی افضائش ہوئی یہ پیدا ہونے کے قریب پہنچا تو یہ ماں کے لیے خطرہ بن جائے گا ماں کی زندگی نہیں بچے گی اب کیا کیا جائے اس بچے کو پیدا ہونے دیا جائے پہلے ہی ضائع کر دیا جائے مختلف فتح آپ کو ملیں گے لیکن جو صحیح ترین فتویٰ ہے اس مسئلے میں دلائل کی روشنی میں وہ یہ ہے حرام, ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے بچے کے کسی بھی شکل میں وجود میں آ جانے کے بعد اس کو ضائع کرنا کوئی بھی شکل ہو ماں کو خطرہ ہے تو ماں کی زندگی اس بچے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے یہ بچہ بھی انسان ہے اس کے بھی پورے پورے حقوق ہیں یہ بھی جیے گا کر. کس بنیاد پر کس وہم اور خیال میں آپ جان بوجھ کر ایک انسان کو قتل کر رہے ہیں کس بنیاد پر کس دلیل کی بنیاد پر قتل کی اجازت آپ کو دی جا رہی ہے یہ اور ایک وہم ہے وہم سے مراد یہ ایک سوچ ہے کہ اگر یہ پیدا ہوا تو ماں کے لیے خطرہ ہوگا یقین نہیں ہے لیکن اس خطرے کی بنیاد پر یقیناً ایک بچے کی جان لے لینا ناجائز اور حرام ہے صحیح فتویٰ اس مسئلے میں یہی ہے اس مسئلے میں جب اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے پہلے اجازت ہے اگر صحت کے معاملات میں واقع کوئی خطرہ ہے اور اگر سوچیے کہ رزق کی تنگی ہوگی رزق میں کمی ہوگی کہاں سے کھائے گا کہاں سے پیے گا کہاں سے پہنے گا کہاں سے آئے گا تو یہ ذمہ مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے یہ جو ابھی تک میں نے گفتگو کی جی صرف یہ جملہ ایک سمجھانے کے لیے کہ یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ اس مسئلے میں ٹانگڑائیں کہ کہاں سے کھائے گا کیسے کھائے گا کہاں رہے گا کیا پیے گا اللہ نے ایک جملے میں ساری بات نپٹا دی ہے علم نہ جال ارو کفا تھا یہ زمین کیا ہم نے کافی نہیں بنائی کوئی زندہ ہو اس کے لیے بھی کافی ہے کوئی مردہ ہو اس کے لیے بھی کافی ہے یہ زمین تم انسانوں کے لیے بہت ہے بہت, ہے بہت بڑی بنائی ہے اس میں پورا رزق ہر چیز کا بندوبست تمہارا اللہ نے یہاں پر کر دیا ہے سب کچھ تمہیں مل کر رہے گا انسان انسانیت جیسے جیسے بڑھتی ہے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے حدیث کے فرشتہ آ کر اس کا رزق لکھتا ہے جب اس کا رزق لکھا جاتا ہے تو کیا اس کے اسباب پیدا نہیں کیے جاتے یہ انسان دنیا میں آ رہا ہے ہم تو اس کی الگ تیاری کرتے ہیں الگ معاملات دیکھتے ہیں وفس سماعرز کو آسمانوں کی طرف سے اس کے لیے الگ تیاری ہوتی ہے کہ اس بچے نے پیدا ہونا ہے جب یہ پیدا ہوگا کیا کھائے گا کیا پیے گا اس کے لیے پورا سرکل آج سے گھومنا شروع ہو جاتا ہے اس نے جو دانا کھانا ہے جو رزق کھانا ہے جو یہ پیے گا جو یہ کھائے گا وہ اس تک پہنچنے کے لیے وہ چیز چلنا شروع ہو جاتی ہے اپنے سرکل میں یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے جیسے جیسے انسانیت بڑھتی ہے اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے وہ رزق پیدا کرتا رہتا ہے وہ انسان کو عطا کرتا رہتا ہے بِكُمُ <الْعُمَم> نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی ہونی چاہیے ان کے خاندان میں نظر ڈال کر دیکھو کہ جہاں بچے زیادہ ہوں تو ایسی عورتوں سے شادی کرو جہاں نسل تمہاری زیادہ ہو فعین نی مقاصر بکم <الْعُمَم> کل قیامت کے دن مجھے یہ موقع تو دے دینا کہ میری امت زیادہ ہونے کی بنیاد پر میں اللہ کے سامنے منہ دکھا تو سکوں کہ یہ میری امت ہے کسرت پر تمہاری میں کچھ کہہ تو سکوں ہم کہتے ہیں کثرت نہ ہو نویس ہم کہتے ہیں کثرت ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ انسانیت ہوگی اتنے ہی زیادہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی یہ بات ذہن میں رکھیں یہ اولاد جو ہے یہ برکت کا ذریعہ ہے یہ اولاد جو ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے مشرقین ہم سے پہلے وہ تو یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہماری یہ اولاد اور رزق جو ہے یہ تو ہمیں ہر چیز سے بچا لے گی عمانہ نبی معذبین ان کے ہوتے ہوئے مال اور اولاد کے ہوتے ہوئے ہم بڑے طاقتور ہیں ہم کہ اولاد کم سے کم ہو اولاد کم سے کم ہوگی انسان کے لیے محرومیاں بھی اسی سے اسی طرح زیادہ سے زیادہ ہوں گی کس طرح زیادہ ہوں گی یہ ایک الگ پھر تفصیلی موضوع ہے آپ سمن فرمایا کسی شخص کی دو بیٹیوں بعض روایت میں تین تین بیٹیوں کے الفاظ ہیں ان کی تربیت پر ان کو پالنے پر ان کی پرورش پر وہ صبر کرتا ہے ان تکلیفوں کو سہتا ہے یہ بچیاں یہ بیٹیاں اس کے لیے کل قیامت کے دن جہنم سے ستر اور حجاب بن جائیں گی یہ بچہ جو پیدا ہوا آپ نے دیکھا یہ پیدا ہوا کمزور تھا پیدا ہو گیا ڈاکٹروں نے پہلے ہی کہا تھا یہ کمزور ہوگا پیدا نہیں ہو سکتا پیدا ہوتے ہی وہ فوت ہو گیا ہم پہلے ہی اس کو ضائع کر دیتے پہلے ہی خود مار دیتے تو یہ ہم ہمارے سر پر گناہ تھا اس کی پکڑ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کسی انسان کا قتل یہ انتہائی سنگین جرم ہے ہم تو یہ قتل کرتے رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہماری اولاد ہے کوئی پوچھے گا نہیں ہماری ہے ہم سے دنیا میں شاید کوئی نہ پوچھے لیکن اس اولاد کا خالق اور مالک مجھ سے ضرور پوچھے گا اس انسان کا خالق اور مالک ضرور پوچھے گا یہ بچہ دنیا میں آیا کمزور تھا نہیں ملا فوت ہو گیا اب کیا کریں اب یہ کریں کہ اللہ کے نمسم کے پاس ایک شخص پریشانی کے عالم میں آیا اللہ کے نبصوں میرے بچہ فوت ہو گیا ہے مجھے بتائیے میں کیا کروں آپ سے فرمایا صبر کر کیا تو تیرے لیے بہتر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جب تو جنت کی طرف جا رہا ہو تو تیرا یہی بچہ تجھے جنت کا دروازہ کھول کر دے اور تیرا استقبال کرے کیوں اپنے آپ کو ہم ان دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کرے یہ مسئلہ کسی نے دنیا کے اعتبار سے بیان کرنا ہے پابندی لگانی ہے دنیا میں غرق ہونا ہے دنیا کے اعتبار سے جو کہنا ہے کہتا رہے جو کرتا ہے کرتا رہے ہم دنیا کے معاملات کو دین سے سمجھاتے رہیں لیکن کوئی شخص اس مسئلے کو دین کا لبادہ اڑائے کسی ایسی محفل میں شریک ہو جہاں اس قسم کے غیر شرعی اعلانات ہوں غیر شرعی محفل ہو جس کا عروانی غیر شرعی ہو اور وہاں وہ باتیں کر کر آ جائے ہنسی مداق کر کے آ جائے اس کا رد کیے بغیر یہ اس کی شرکت اس کی تائید کی دلیل ہے دین دار لوگوں کو دین کا لبادہ اڑنے والوں کو دین کا بڑا بننے والوں کو خیال کرنا چاہیے کسی غیر شرعی کام کو اسلامی بناتے ہوئے اور مسئلہ کیا ہے یہ سارے مسائل ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ نعرے لگاتے ہیں اللہ کے رزق بہت سارے ہیں اس کی تقسیم بھی بہت ساری ہے اللہ چاہتا ہے اللہ کے نبی صم کے پاس ایک شخص آیا یہ اللہ کی چاہت کا ذکر ہے اس میں بلکہ فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید بن فضالہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سلم کے پاس آیا میں نے فی ثوب دنی میں نے معمولی پھٹے ہوئے ہلکے کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اللہ کا معلوم تیرے پاس کوئی مال و دولت ہے پیسہ ویسا ہے میں نے فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس تو اونٹ ہیں بکریاں ہیں یہ ہے وہ ہے فرمایا جب تیرے پاس مال ہے تو فلیورا اہرون رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کی جو نعمتیں اور فضل ہے وہ اپنے اوپر ظاہر بھی تو کر اللہ نے تیرے اوپر جو نعمتیں کی ہیں وہ تیرے اوپر ظاہر بھی تو ہونی چاہیے یہ اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والی بات ہے ہمیں اللہ کی نعمتیں ہضم نہیں ہوتی لہذا اس کے اوپر پابندیاں لگا دو یہ انسان کم ہوں گے رزق کم ہو جائے گا انسان بڑھیں گے رزق بڑھے گا اللہ کی نعمتوں کو بڑھنے دو اللہ کی نعمتوں کو روکو نہیں اللہ کے ان معاملات میں کائنات کے خالق کے ساتھ جنگ کرنے کی انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے ایمان کی اصل کمزوری اس نعرے کے پیچھے اصل مسئلہ ہے ایمان کی کمزوری اللہ تعالیٰ انسان کو جب رزق عطا کرتا ہے اس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑی نعمت اور رکھی ہے اس رزق کے اندر ایک رزق عطا کرنا ہے اور ایک اس رزق کو انسان کو عطا کر کے اس کو قناعت عطا کر دینا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس قناعت نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم اللہ کے سامنے اعتراض کرتے ہیں قناعت کیا ہے مجھے جو مل گیا جو میرے پاس ہے جس گھر میں میں رہ رہا ہوں جس چھت کے نیچے سوتا ہوں جو لباس میں پہنتا ہوں جس سواری پر سفر کرتا ہوں جو مجھے کھانے کو ملتا ہے جس انداز میں میں جی رہا ہوں یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دی ہیں اگر میرے دماغ میں یہ آ جائے تو میں کامیاب ہوں پھر میں نے اللہ کی ان تقدیروں پر اعتراض نہیں کرنا پھر میں نے نہیں سوچنا کہ میری آگے آنے والی نسل کیا کھائے گی کیا پیے گی کیسے جیے گی ان کی تربیت کیسے ہوگی پڑھائی کا انتظام کیسے ہوگا یہ معاملات اللہ نے مجھے دیے ہی نہیں یہ ہے قناعت یہ پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے سے کمتر آدمی کو دنیاوی معاملات میں دیکھتا ہے اللہ کے نبصم عمران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرمایا ہے کہ کمتر کو دیکھا کرو اپنے سے بڑے شخص کو مالی اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے اونچے آدمی کو مت دیکھا کرو کیوں فہو اجدر واللہ نعمت اللہ تزرۃ اللہ علیہ کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہیں اللہ کی نعمتوں کو حکارت سے دیکھنے سے روک دے گی اور اگر اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے اپنے سے اچھی سواری ہے اپنے سے اچھا گھر اپنے سے اچھا کھانا پینا اپنے سے اچھا لباس اپنے سے اچھا رہن سہن کسی کا دیکھتے رہو گے تو بس اللہ کے اوپر اعتراضات ہی کرتے رہو گے اللہ کے اوپر انگلیاں ہی اٹھاتے رہو گے کہ مجھے کیا ملا مجھے تو کچھ نہیں مل سکا ہم میں سے ہر انسان کو اللہ نے یاد رکھی اپنی حکمت کے مطابق جو اس کی حیثیت جو اس کے لیے مناسب ہے اسے عطا کیا لہذا قد افلح من اسلم وہ شخص کامیاب ہے جو مسلمان ہے وہ روزی کا اور اسے اس کے پورا پورا برابر برابر رزق مل گیا آج آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کو دنیا کے تجربے والے تجربہ رکھنے والے لوگوں کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ کے پاس جو آج ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کی ابھی موجودہ جو نسل ہے جن کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کھلانے پلانے کی ان کے لیے کافی ہے جو نسل آپ کے پاس بعد میں آئے گی جو اولاد آپ کو اللہ تعالیٰ بعد میں عطا کرے گا یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا یہ ذرا اپنی زندگی پر غور کر لیجئے آج سے دس سال بیس سال پہلے ہم کہاں تھے کیا تھے ہمارے پاس کیا معاملات تھے ہمارے پھر اولاد آئی پھر بچے بڑے ہوئے جس طرح بڑے ہوتے گئے ان کی ضروریات بڑھتی گئیں کس کس طرح سے اللہ نے میرے وسائل میں اضافہ کیا کس کس طرح سے اللہ طرح طرح سے اللہ تعالی نے مجھے رزق عطا کیا یہ ہے رازق اور رزاق پر ایمان کا اصل ثمرا اصل فائدہ اصل اثر یہ جب انسان اللہ کو رازق اور رزاق مان کر اس انداز میں زندگی گزارتا ہے طریقے سے گزارتا ہے یہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس نے رازق اور رزاق ہونے پر ایمان رکھا ہے پھر اس نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں واقع اللہ رازق اور رزاق ہے اللہ پر جسے کہتے ہیں اندھا بھروسہ اندھا اعتماد تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے یہ نعرے یہ باتیں اگر اسلامی لبادے میں آئے تو اسلام نے ان چیزوں کی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی زاویے سے کوئی تائید نہیں کی ہاں آپ کا کوئی اور معاملہ ہے کوئی اور مسئلہ ہے کوئی اور چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان یہ کام نسل کشی کا پہلے ہی کرتا ہے وقت ہی کرتا ہے ابدی بھی نہیں یہ ساری شرائط ہے ایک پورا ایک تفصیلی مسئلہ ہے جن کے اوپر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے اجازت پہلے ہے دوسرے معاملات کی لیکن اللہ کے معاملات پر اللہ کے مسئلوں پر یہ رزق اور رزاق والے معاملے کی بنیاد پر انسان یہ معاملہ کرے یہ اللہ پہ اور اللہ کے اوپر اعتراض کرنے والی بات ہے اس کے بعد آئیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ اپنا ایمان اور یقین بنا لیجئے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کا مسئلہ یہ سارا کا سارا حل ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطلب اللہ سے ڈرو اللہ سے مانگنے میں اچھے طریقے سے, اچھے انداز سے اور اچھے سلیقے سے مانگا کرو اللہ سے کچھ مانگنا ہے دعا کرنی ہے تو تمہاری دعا جو ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے انداز اچھا ہونا چاہیے الفاظ اچھے ہونے چاہیے اور جو چیز مانگ رہے ہو وہ بھی اچھی ہونی چاہیے اور ایک بات یاد رکھو فعین کوئی انسان بھی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک جو رزق لوہے محفوظ میں اس کے بعد جو فرشتے نے آ کے ظاہر کیا تھا تعیین کی تھی یہ یہ کھائے گا یہ پیے گا جو لکھا گیا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا یہ رزق پورا نہ کر لے اس وقت تک موت نہیں آئے گی اس اگر ایک دانا بھی اس کے لیے لکھا ہے کہ اس نے کھانا تھا یہ کھائے بغیر وہ نہیں مر سکتا وہ ان اب تھا اگر وہ رزق جو اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے اس کو تاخیر سے ہی کیوں نہ ملے وہ تاخیر رزق کے ملنے میں نہیں ہے تقدیر میں نہیں ہے وہ تاخیر اس کی اپنی سوچ اور عقل کے اعتبار سے کہ مجھے آج یہ چاہیے میرے پاس آج یہ ہونا چاہیے اللہ کے فیصلوں کے مطابق انتظام کے لیے آج اس چیز کا ہونا بہتر نہیں ہے اللہ آج عطا نہیں کرتا تو وہ سمجھتا ہے تاخیر ہو گئی دیر سے ملا دیر سے نہیں ملا ملا وقت پر ہے لیکن تم نے مانگنا اچھے انداز میں ہے اچھے طریقے سے بات تم اللہ سے کر رہے ہو گفتگو تمہاری اللہ سے ہے دعا تم اللہ سے مانگ رہے ہو اس لیے سلیقہ سیکھو اللہ سے مانگنے کا خاص طور سے رزق کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھ لینا مرو گے اس وقت تک نہیں جب تک جو رزق تمہارے لیے اللہ نے لکھا ہے وہ تم پورا پورا حاصل نہ کر لو اور اس رزق کو بنانے کے لیے پیدا کرنے کے لیے اللہ نے وسائل اور اسباب سارے کے سارے مہیا کر دیے ہیں یہ ساری باتیں جتنے میں نے نکات بیان کیے ہیں قناعت کے رزق کے حصول کے رزق کے طریقے کے پیدا کرنے کے رازق اور رزاق کے یہ ساری چیزیں انسان کو بھروسہ دلاتی ہیں کہ یہ جو بات یہ جو نعرہ اس وقت لگایا جا رہا ہے یہ بات شریعت سے واقعتا بالکل متصادم ہے اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ حکومت کا معاملہ ہے موقع کسی کو بھی میسر ہو کسی کی بھی رسائی ہو کسی بھی انداز سے یہ اپنی بات اچھے انداز اور اچھے صلیقے سے جن کے ہاتھ میں معاملات ہیں ان تک پہنچا سکتا ہے لیکن برائے مہربانی دین کے اعتبار سے اس مسئلے کو مت سمجھیے دین کو استعمال نہ کیجیے یہ دین بڑا ہی ایک آج کے دور میں سب سے مجھے مسکین جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ دین ہے کسی کو کاروبار کرنا ہو کسی کو کوئی چیز بیچنی ہو کسی کو بیوقوف بنانا ہو کسی کو دھوکہ دینا ہو کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہو یہ دین کے نام پر بہت ہی آسان ہے اس دین کے نام پر دین کے نام پر جہالت جہالت کے ساتھ ساتھ یہ دین پھر اس کے ساتھ شرک بھی آتا ہے بدعات بھی آتی ہیں دھوکہ بھی آتا ہے فراڈ بھی آتا ہے سب کچھ آج اس دین کے نام پر ہو رہا ہے اور اصل اور صحیح دین جو اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے لوگ اس سے غافل ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اقول قولی الاحاد وسلم فر اللہ علیہ ولکم خبر العنٰ الحمد اللہ رب العلم الحمد للہ علیہ السانی و شکر اللہ علیہ توفیقی وم طرانی وشد اللہ الَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ الَشريق اللہ تعہيم النشانی وشد الن محمد رسولى صى اللہ علہ وصحاب و اخانى وسلم تسيم كَطيمہ باج سورہ بقرا میں اللہ تعالىٰ نے گائے کا تذكرہ کیا ہے جس گائے کو كاٹنے کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو كُكم دیا کہ ایک انسان جو اس دور میں مقتول پایا گیا اس کے قاتل کو جاننے کے لیے موسا علیہ السلام کے پاس وہ ہے انہوں نے کہا ایک گائے کو ذبح کرو اس گائے کا گوشت اس انسان اس مردہ کے ساتھ لگاؤ یہ اٹھ کر خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے حالانکہ سوچنے کی بات یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے ہی وحی کے ذریعے بتا دیتا ویسے ہی اس انسان کو زندہ کر کے بتا دیتا اور بھی بہت سارے طریقے تھے گائے کا انتخاب پھر انہوں نے اپنی فطرت اور عادت کے مطابق اس گائے کے متعلق بڑے سوالات کیے کیسی ہو رنگ کیسا ہو کس انداز کی ہو کھاتی پیتی ہو چرتی ہو نہ ہو کوئی کام کاج کرتی ہو نہ ہو آخر میں ان کو گائے کی صفات اس قدر مشکل کر کے دے دی گئیں کہ ان کے لیے تلاش کرنا بہت مشکل تھا لیکن مل گئی فتب کار انہوں نے ذبا کیا اس گائے کو خریدنے کے لیے چونکہ نایاب گائے تھی صفات بڑی اس کی تھیں اور دوسرے شخص کو پتہ بھی چل گیا کہ ان کو ضرورت بھی ہے مسئلہ بڑا سنگین ہے اس نے کہا یہ کہ گائے فروخت ہوگی ایک پلے میں ترازو کے اس گائے کو رکھو دوسرے پلڑے میں سونا رکھا جائے گا جتنا سونا ہوگا اتنے کی یہ گائے ہوگی وہ مجبور تھے معاملات بڑے گمبھیر تھے سوالات کر کر کے پھنس چکے تھے ان کو ایسا کرنا پڑا یہ گائے بک گئی اب میں ایک سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ اللہ نے جو صفات اس گائے کی متعین کی یہ گائے ہی کیوں متعین کی پھر جو صفات متعین کی یہ جو معاملات ہوئے وہ ایک طرف تھے لیکن اس شخص جس شخص کے پاس یہ گائیں تھی اللہ نے رزق کس انداز میں پہنچایا اس کو کیسے بیٹھے بٹھائے اتنی دولت مل گئی کہ اللہ تعالی نے اس کی گائے کو متعین کیا کہ یہ گائے کٹے گی اور اس گائے کا گوشت اس مردے کے ساتھ لگے گا تو یہ اٹھے گا یہ فیصلے اللہ کے ہیں کہ وہ کس کو کس انداز میں کہاں سے رزق پہنچاتا ہے آپ کے پاس بہت ساری بیکار چیزیں ہوں گی فضول چیزیں ہوں گی لیکن ان کو بیکار اور فضول مت سمجھیے کیونکہ انہی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ وہ بندوبست کر سکتا ہے جو آپ کی سمجھ سے اور سوچ سے باہر رازق اور رزاق اللہ ہے رزق وہ دیتا ہے ہر انسان کو دے گا کافر کو بھی مومن کو بھی لیکن رزق میں برکت اور عافیت اس رزق کے ذریعے سے وہ مومن کو عطا کرتا ہے اور رزق کی تنگی بھی وہ کرتا ہے گناہوں کی وجہ سے جب اللہ پر یہ اعتراضات ہوں اللہ کے خلاف یہ باتیں ہوں تو وہ برکت اٹھا لیتا ہے اس کی جو ایک رزق حاصل ہونے والے رزق سے جو فائدے ہیں وہ فائدوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو محروم کر دیتا ہے ورنہ عطا وہ سب کو کرتا ہے یہ چند باتیں تھیں جو مزید سمجھانا بہت ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے میں اور تمام مسائل میں اس فطرے کے ان فتنوں کے دور میں اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے قرآن و حدیث کو ہم اپنا اوڑنا بچھونا بنائیں ہر مسئلے میں ہر معاملے میں حل ہمارا قرآن و حدیث ہو اور وہی اصل دین ہے باقی ادھر ادھر کی باتوں پر اگر ہم غور کر کے چلتے رہے اس کو دین سمجھتے رہے تو یہ ہمارے دین کا جنازہ نکل جائے گا یہ آج کے جمعہ کا اعلان ہے اسلام کوٹ سے تھر کے علاقے سے المرکاز الاسلامی اہل حدیث یہ ساتھی ہیں انہوں نے بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے میں ان کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا کہ ان کے پاس کتنے بچے ہیں کیا ہے یہ ہمارے عبدالخالق جنیجو صاحب ہیں اور میرا اس علاقے میں شیخ صاحب بھی جانتے ہیں ان کو جمیعت کا ادارہ ہے میں خود بھی اس ادارے میں گیا ہوں اور کچھ ابھی عرصہ پہلے کچھ تجار حضرات بھی ان کے علاقے کی طرف گئے تھے اسلام کوٹ میں علاقہ یہ مدرسہ واقع ہے اس کے بعد ان کے کچھ مدرسے اور بھی ہیں جو دیگر ایسے کچے کے علاقوں میں ہیں کہ جہاں تک سواری کا پہنچنا بھی ناممکن ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں بیس پچیس گھروں کے وہاں پہ بھی انہوں نے مسجد بنا کر کام اپنا شروع کیا ہوا ہے جہاں پر پہنچنا ناممکن ہے ایک دفعہ یہ مجھے بھی ان علاقوں میں لے کر گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک گاؤں ایسا تھا کہ وہاں پر واقع حتا یہ جو کراچی کے کچھ تاجر حضرات وہاں جا کر خود دیکھ کر آئے ہیں اور امتحان بھی لے کر آئے ہیں کہ وہاں پر واقعاتاً کسی کو کلمہ بھی نہیں آتا ان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اور وہاں پر انہوں نے ایک ساتھی متعین کیا انہوں نے وہاں بچوں کو پڑھانا شروع کیا وہاں ایک تیرہ سال کی اور ایک گیارہ سال کی بچی نے کچھ عرصہ پہلے پرانے مجید مکمل حفظ کیا اور ابھی بھی چار بچے تقریباً حفظ کے آخری مراحل میں یہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں وہاں ان بچیوں نے حفظ کیا اب وہ خود بچیاں آگی آگے مزید بچوں کو پڑھا بھی رہی ہیں ان کی نسلوں میں دین پہنچ بھی رہا ہے جہاں ان کے پاس شاید کھانے کو بھی مشکل سے ہو صبح سے شام تک ان کے ذہنوں میں ایک ہی, ہی ہوتا ہے کہ پانی کہاں سے ہمارے پاس آئے گا بچوں کو اور بڑوں کو سب کو پانی لانے پر لگا دیا جاتا ہے یہ لوگ وہاں جا کر یہ خدمت کر رہے ہیں ان کا ایک بڑا اچھا سیٹ اپ ہے یہ ساتھی خود بھی بہت محنتی اور قابل ہیں اور ایماندار ہیں تمام ساتھی ان کے ساتھ خصوصی تعاون کریں یا آج آپ کے پاس آئے ہیں تعاون کے سلسلے میں کے بعد یہ چند اعلانات ہیں دعاؤں کے ایک دعائیں مغفرت ہے ان کے بھائی افضل صاحب ہیں جو جن کا آباد میں انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اسی طرح یہ شاہ محمد شاہ صاحب ہیں ولد شاہد حسین ان کے لیے دعائیں صحت کی اپیل ہے شکیل احمد صاحب ان کی بھی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹروں نے ان کو ڈائلسس بتائیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ اجنا فرمائے مزید دیگر جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے ایمان اور سلامتی کے ساتھ رکھے مزید کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بعد میں دے دیے جائیں گے ان الحمد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 للمسلمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون